اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مصنق پہ تھا یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ماں ہیں چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بج جائے کچھ بھوک مٹ جائے حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے جس چیز نے تجھے گھروں سے سے ہے ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے چلتے ہوئے حضرت ابو کے گھر کے قریب سے گزرے حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے حضور نے کہا تمہاری مرضی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 کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی مال کے کو ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی دیتے ہیں ان کے خالی ہاتھ میں